جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی تصویر کرتی رہتی ہیں اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے